الحمد اللہ بھی ختم پی مشمد دشی تو وہ سلا محمد حبی بحم مدن نبیل امی والا فمحمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله بالله اصطدق الله مولانا العظيم واصطدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصطلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوخ شکران یا حبیب اللہ اور سستی چھوڑو یار جیو دے ہو کے بیٹھو اچھی وادن پڑھو سبحان اللہ اسلاد وسلام عالی گیا سید دیا رسول اللہ واسحا بھی یا سید خاتم النبیین بھی شب گرےزاں ہو گیا شب گرے جان ہو گیا جلوائے پور سے یہ چمن آباد ہوگا نگمے تو سے مدرسہ سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ و دو و بعد دعا ہے قادر مطلق جلہ شان رو دی بارگاہ اندر جس طرح حق سمجھایا ہے اس دو چلنے مرنے کی توفی قطع فرماوی ران گرامی عظیم الشان روحانی مبارک دلسیام بسلسلہ جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کندوال خجرا شاہ مقیم سر زمین دوتے منقب کیتا گیا ہے اس دی غرز و غایت محترم مرحوم و مغفور محمد یار خان صاحب یار محمد خان محمد یار خان صاحب نیسالے سواب کرنے جلسہ ملاد شریف کا ختم شریف کا نہیں جلسہ ملاد شریف کا اور ثواب سواب دا جو اللہ پاک فرماوے گا وہ مرحوم بخشیا جانا ان دے فرزند ارجمند کی نام محمد بابر خان صاحب نا نال بابا ستا برادر اکرم صاحب شناسا ہوئے سن انہاں دے دینی خلوص نے دوستی اور تعلق محبت پیدا کر دتی اس محبت نے اجدا یہ جلسہ قائم کرایا اللہ تعالی نوجوان محمد بابر خان صاحب ہوشرواد احباب سمت دار دی سعادت اور سلامتی مالا مال, مال عزیزان گرامی جناب دے سامنے اس وقت کے اندر جس موجود سے کلام کرن لگا او دا عنوان ہے ایمان محفوظ کرنے کا بنیادی اصول مدو دو تھواں بیان کی ہے ایک تھانے زمنن اور ایک تھاں تو استقلالہ راتی ظلہ شیخ و پرا شہر گندر اس نے مسئلہ ختم نبوت دی تمہید دے دی دیتا تے پیش کیتا تاسی او تمہید یہ دی لمحی ہو گئی کہ تمہید مستقل موضوع بن گیا اور جڑا موضوع سے ہو رہا جائے اور اس تو قبل قابل ضلع بہل نگر چمہر اور موضوع سما سب بیان ہوا سویل موضوع سی. بیان بہت طویل ہوا ہے اس وقت جناب دے سامنے وہ تمہیر جڑی سی نا انہوں کچھ اضافے دا مستقل موضوع انوان دے کے جناب مجھے سامنے پیش کرنا وہ ایمان محفوظ کر بنیادی اصول ان شاء اللہ جناب سماج فرماؤ گے معذوز بھی ہوو گے اور مضبوط بھی ہوگے توجہ ہے اللہ اکبروں کروی وہ بنیادی اصول دنیا کائنات دا جو عقیدہ ہوئے نا دنیا کائنات مسلمانوں دا جو عقیدہ ہوے جس عقیدے کے اتنے ہدایت والے اور گمراہ پھر کے سب متفق ہوں. مرتاد کاٹ کے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں ہوں ج جی اس عقیدے دے ہوتے ہدایت آڑا فرقہ ہدایت آڑا ٹولا اور گمراہ سب متفق ہوں یعنی دوسرے لفظیں مسلمان جس دے ہوتے متفق ہوں اور وہ اتفاق کی عقیدہ ہوے وہ مشہور ہوئے سب مسلمانے ہیں اسی طرح مننا ہر عالم غیر عالم عالم ہر ایک کا ضروری ہے اسی طرح مننا اندر وہ اپنی طرفوں تبدیلی نہیں کر سکتا اگر کوئی اس لئے اندر تبدیلی کرے تو اسلام تو خارج ہو جائے توجہ فرماؤ جیڑا مسلمانہ دا اتفاقی عقیدہ ہوئے. اوس نو اسی طرح ہی مننا ہے جس طرح مسلمان سارے من رہے ہوں نے اگر کوئی اس خلاف ہو, ذہن بنا اس خلل پاوے وہ آپ اسلام کو خارج ہو کوئی آیت اس دے خلاف پیش کرے لے آئے کہ اس دے خلاف ہو, آیت چ مطلب سمجھے تو سمجھے میں غلط سمجھا اور لوگ سمجھ اور آخر کہ تلط کی غلط سمجھے جہلے سمجھا جہالت کا شکار ہے تو اگر وہ مرتاد ہو گیا ہے لیکن اہم ہے کہ دو تین دن کا وقفہ دتا جمجھا پھر بھی اعتماد ہے اجت کرنے بھی یہ ہو سکتا ہے بلکھا لگ گیا ہو صرف اندازہ خبردار کرنے خبردار کر لو جیو پھر جائے ٹھیک نہ پھرے تو مرتا کے حکم چر اسلامی حکومت نہیں ان مارنے والی مسلمان تو تو پر ہو جان ان فرد یہ ہوئی ہے وہ کسی قسم دا تعلق نہ رکھا ان مارنا انہوں دا فرد نہیں انہوں مارنا یہ فرد نہیں فرد حکومت کا ہوں لیکن اگر ایسے بندے کسی مار دتا تو اسلام سزا نہیں دا اسلام انہوں سزا نہیں دے گا لیکن ارد کوئی نہیں سمجھ نہیں آئی گل ہوں آیت کوئی اگر پیش کرے مسلمانوں کے اقید تو انہیں آیت گلت سمجھی ہونی ہے وہ حماقت یا حالت یا منافقت ہونی ہے قرآن پاک دی کوئی آیت مسلمانہ دے عقیدے دے خلاف نہیں ہو سکتی اور مسلمانہ کا عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا جہا مسلمانوں کا عقیدہ ہوں آیت تو, تو دلیل لین کوئی لڑ نہیں ہوندی. قرآن تو دلیل لین کی کوئی لوڑ نہیں ہوں حدیث کو دلیل لوگ نہیں ہوندی. نے جو عقیدہ سنیا ہوندا ہے اپنے پیو ددیا تو پوری دنیا دے کسی علاقے دے نہیں رینے چھنا پوری دنیا کے مسلمانوں نے جو عقیدہ سنیا اپنے توارو سن وا کو اسی طرح تک سہاب کرام تک سابے تک جو مسلمان سنیا وہ دلیل کافی اسدی قرآن و حدیث کی لوڑ نہیں ان دے تو سبحان اللہ ہے سونے دے ساگا ورنہ مسلمانوں دا عقیدہ جڑا ہے ان قرآن و حدیث نال ثابت کرن دی کوئی لوڑ نہیں ہوں اس واسطے کہ وہ تواتر نال جس چیز جس نال قرآن یقین ثابت ہوتا ہے اور انہوں منیا جرآن جس گل منیا ہے وہی گل یہ ہے کہ مسلمان نے اے کثیر مسلمان نے کروڑ لکھان نے قرآن اپنے پیو دادیاں تو لیا ہے توجو قرآن اللہ دی کتاب ہے اس پورا یقین کیون ہویا ہے قرآن کی دلیل قرآن چو نہیں کھی سوجو سمجھو قرآن دی دلیل بھئی قرآن, قرآن, قرآن اللہ دا کلام ہے سونے نبی دیتا ہے دران چو دلیل نہیں لے گئی یہ مسلمانوں کی زبان تو دلیل لے گئی سمجھ کیا ہے समझो मैं कैसी बुनियाद समझा रहा इस मसले के उसे बंद किसे, किसे मेबर तक कलाम नहीं की होनी हां जी साडे मौजूदत नवे होंगे ने जग वा इलमी हों ने इंतहाई ताकीकी होंगे ने تا تو میں تھوڑے ججمے بولنا گوارا نہیں کرتا کیوں اس واسطے کہ وڈیاں ایڈیاں تھوڑے جہ بند واسطے وقت تع نہ کریے بہتے ایسا سہی رنگ چڑھے اسلام کا جڑا سلف سال ہند چڑیا اج کل ایک آم شور ختم نبوت کے متعلق یہ اج مسئلہ ہے سہ مسائل نے اسلام مظلوم ظالم اسلام مظلوم ظالم اسلام ظلم کیتی جانے جی دشمن بھی ظلم کر دجن بھی ظلم کرتے ہیں اجی گل یہ اسلام ایک وہد مطلب آ جانے دشمن بھی ظلم کرتے پہ سجن بھی ظلم کرتے پہ جو بنیاد میں سمجھا رہا سجے خبے کسی شہر رول رہی نہیں بولو سبحان اللہ پھر سمجھو ادھر دیکھو اگر تم سے پوچھے قرآن اللہ دا کلام سچا ہے بھی سچا ہے تیرے کول دلیل کی اور ترآ دے اگلا آران دی سچائی تلیل پیا مگنا کہ سکنا ہے قرآن کھڈے بھئی میں قرآن سچا منیا ہوتا میں دلیل سچائی واسطے قرآن چو دلیل نہیں لے سکتے مثلا تو بندے کوئی بندہ تیرے سوال کرتا فلانا سچا ہے آ جہی سچا ہے وہ کیوں سچا ہے آخر وہ کہہ رہا میں سچا یہ کوئی تک بڑی اس کو کیا کہتے ہیں yeah, yeah. یہ yeah. عربی دے اندر دور توقف پچھا ہے علمی زبان ہے یا سادی زبان ہے بھائی یار کسے بندے بارے کو پوچھے بھائی سچا ہے آہو جی یہ سچا ہے اور دلیل دے دلیل یہ کہ میں سچا وا اگلے آخر تل گیا میں تین پوچنا دلیل دے تو کہنا تحر یہ مننا ہوں تو میں پہلو ہی مان تیرے کو دلیل منگن دی لوڑ لڑ کہی وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہوں جد کوئی غیر مسلم آکھے قرآن اللہ دا کلام ہے جی اللہ دا کلام ہے تو سچا ہے جی سچا ہے دلیل کی ہوں یہ نہیں آخرا قرآن یہ کہ میں سچا میں اللہ کا کلام ہاں نہ دلیل دینی بھائی ایسلمان این انسان جنہ واسطے ممکن ہی نہیں جھوٹ کے اتنے متفق ہونی تعداد مسلمان کی انسان جنہ نو گر مسلم بھی آخری نے سچے لوگ نے بابے شاہ مقیم وابے فرید اس دی سچی دنیا کروڑا جدو اے اللہ دا کلام سانو پیو نونا دسیا نو نو جا کلو سیدا پاک محمد کریم دے لہذا ان لوگ دا اے دسنا انیاں زباناں دا بولنا اتفاق نال اے دلیل ہے دی کہ اللہ دا کلام ہے اگر اے اللہ اے لو اے اللہ دا کلام نہ ہوندا تے انے لوکاں دی زبان اس دے اُتے متفق نہ ہوتی جی نے متفق ہیں تو پتا چلیا ہے واقعی سچا ہے اللہ دا کلام ہے کیوں کہ مسلمان این انسان کٹھے ہو سکتے جو ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی قرآن کی سچائی کی دلیل مومنا سچے مسلمانوں کا استفاق اتفاق کے سب ایک زبان کہ اللہ دا کلام سچا ہے لہذا پتا لگا ہے سچا کلام ہے خدا کا ہوں قرآن دی سچائی مومنہ دی زبان سابت دیئے ایک اور بات ہے قرآن واقعی سچی کتاب ہے جڑی گل کر او سچی جڑی گل کر ہے او سچی ہے لیکن قرآن مجید کی توجہ فرما پرانے مجید کی سچائی مسلمان, مسلمان, مسلمان اس کلام مجید نو کلام خدا آخر ایک دوسرے تو لے لگے آئے تا کر کے نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کھاٹا ہو سکتا ہے نہ وعدہ ہو سکتا ہے نہ کٹ ود سکتا ہے جی لے لگے آئے نی طرح ہی چلیا لگاؤں اے اے مسلمان مسلمان اے اتنے عظیم لوگ نے اللہ داك نبی دی آخری نبی دی اے آخری امت ایڈی عظیم ہے انہوں نے زبان کا درجہ دتا گیا اے مسلمان امت میں ہے امت معصوم ہے جی میں توجہ رکھنا نرا جی میں نبی معصوم ہوندائے جی میں نبی معصوم ہوندائے اس سے طرح اللہ تعالیٰ نے حضورتی امت نو معصوم بنایا ہے جی میں نبی گل خدا نہیں ہون سکتی اے میں نبی دی امت تو خطا نہیں ہو سکتی پچھلے نبیاں دی۔ امتاں گمراہی دے کٹھیاں دیاں رہیاں نے سارے ہی گمراہ ہوندے رہے نے ایک پاک محمد دی امت جڑی ہمیشہ ساتھ دے اتھا ہی کٹھے ہوئے گی کدھی گمراہی دے کٹھی نہیں ہو سکتی جے میں نبیاں دی زبان سچیوں دیئے اے میں محمد دی امت دی زبان سچیوں دیئے جو سو اتے کوئی احمق بیٹھا ہوئے بے سمجھ بیٹھا ہوا کہ کیا جی پتہ نہیں گلا کتوں کر لیا نمی گر سنی ہے کہ جی نبی معسوم ہوں امت معصوم ہے امت ہوئی گنا نبی ہوں نے پاک یہ جاندے جی اللہ دے بندے ہے ہر ہر بندہ ان فرا حیثیت کلا کلا میں کلے کلے نہیں کہہ رہا ماسکو ایک ساری امت حضور دی نظر مار اکھا بند کر کے پوری دنیا دے مسلمانوں سے نظر مار صحاب کرام تک. اگر تینو اس امت کے اندر گنہگار نظر آنگے بدکار نظر آؤ گے ہر دور پاک نظر آنگے مطلب نکلیا جد ساری امت نظر مارے گا تو آخنا پینے امت ساری من ہے فل امت ماہ وقت کے لحاظ نال ساری ماسومی ہر ایک معصوم نہیں آکھنا حضور دی امت معصوم ضرور آکھنا ہے کیوں اگر لکھاں لکھا کروڑا وچوں گمراہ ہو جان بدھی ہو جان مرتد ہو جان تو ضرور قیامت تک اللہ تعالی نے ایسے پیدا کرتے رہنا ہے کہ جیڑے ہمیشہ حق تے قائم رہ گے ہزور نے فرمایا لا امت امتی الا دلالہ میری امت کدی گمراہی کٹھی نہیں ہو سکتی اگر اس اگر امتر گناگار گمراہ بدکار ہو جانگے گے خداگار ہو جانگے گے اللہ تعالی نے اس امت دے اندر حق والے حق دے پیرا دین والے اللہ والے ہی پیدا کردے ہی رہنا توجہ سگنا اس واسطے نبی سونے دی امت معصوم نبی کو گنا نہیں ہو سکتا نبی دے امت دے سارے لوگ کو گنا نہیں ہو سکتا سارے لوگ کا نہیں ہو سکتا اگر ہوا کئی کول گا کئی کول نہیں ضرور پاک رہنگے. نبی دی شریعت دی قائم رہ گے لہذا سونے نبی دی امت دی زبان جتھے جب ہو جائے سمجھی تین اہی ہونا او دے خلاف نہیں ہو سک آئی سمجھ کے نہیں آئی مثلا خدا کسلمان کے اقیدے کی گل کرنا دوسو کن خدا نے بولو اگر انہیں خلاف کوئی دنیا کا بندہ بولے انہیں کافر ہو جانا ان کی گل نہیں منی جانی اور یہ ممکن ہی نہیں کہ سارے انتی نبی پاک دے خدا دو سمجھنے لگتا ہی. ممکن ہی محال کہ نہیں محال معنی تو کہنا سمجھ آئی کہ نہیں آئی سی سڈا نبی آخری نبی نماز یہ سارے مسلمان کا شوچے گا نماز بابیا نو پوچھے گا وہ بھی آخنگے سنیا نو پوچھے گا آخ دیا سارے مسلمان کے گے نماز لہذا اے پانچ مننیاں یہ پنج نماز اے پانچ کا ثابت کرنا کرنے نہ قرآن دی لوڑے نہ حدیث دی لوڑے مسلمان اپنے پیو دادیا تو وراثت لئی نبی طرح جلدی آئی ہے لہذا اس کو بند وہ آخر نے نماز تو حیران ہو جائے نماز کسی تھان کا ذکر نہیں آیا اور سجنا اسی طرح اللہ بہ دریف مولا نے جو جو سان تین دتا ہے صحابہ کرام نبی سونے تو جی آئے جی لگا ہے نماز نے حج بھام زقا دے بھام جناب جی نبی سرکار دی نبی نبوت دا مسئلہ ہے قیامت رومنر دا مسئلہ ہے جڑا جڑا کی مسلمان رکھ لگے آن دے نے اے سب عقید دے دکھا در عقید دے دکھا در قرآن دے بچو دلیل بندی لوڑ کوئی نی حدیثی چو دلیل بندی لوڑ کوئی نہیں اے دے واسطے اے ہوئی کافی دلیل کہ مسلمان انہوں من دے لگے آئے نے جڑ نہیں منے گاویںلے میں وہ قرآن پڑے کافر ہو جائے گا حدیث پڑے کافر ہو جائے گا اگر وہ خلاف عقیدے کے خلاف بولے گا سمجھے گا ایمان اپنا ختم کرے گا جہاں مسلمانوں کا عقیدہ ہوں وہ خلاف کچھ سنے نہیں جا سکتا اگر کوئی آیت پیش کرے سمجھے گلت پہ سمجھدے آیت مسلمان کے دے خلاف نہیں ہو سکتی اگر کوئی حدیث پیش کرے کوئی روایت پیش کرے پھر دو ہی گلانے یا راوی نو غلطی لگ گئی ہے روایت کرن والا گیا ہے خطا کر گیا ہے انسان جنا مرضی زہین ہوئے پلیخا لگ ہی غلطی لگ ہی سہ ٹھوکر لگ جاتی ہے بزرگ چل دے گھوڑے نو تیز رفتار گھوڑے نو ٹھوکر ضرور لگ دی ہے اسی طرح جنہیں مرضی زہی بندہ ہوا لگتا ہے رواجت رواجت غلطی ہے یہ روایت صحیح ہے، پھر سمجھ لیا پیا کر دائے، دے مسلمان کے عقیدے کے خلاف لڑا ہے سمجھ ل کھوپڑی غلط ہے یہ غلط ہے اگر سمجھ ہوندی سی صحیح روایت مسلمان دے عقیدے دے خلاف ہو تقتی نہیں بنیاد ہاں گا جس جسے مڈ قائم ہو جانا ہے پھر اگلی پرواز ہاں گا پھر مزہ نہ آوے آ پیسے واپس سی گو د گو میدان ویچے جی تمہوں ہوں یہ پتا نہیں اندازہ نہیں میں جڑی گل سادے لفظ پہ کرنا کفر تے باطل دی میں جڑ کے میں پہ کٹنا بلے بلے بلے تو کتاب ہاں کی گل پہ کرنا مسلمان دے عقیدے دے خلاف نہ کوئی آیت سنی جا سکتی نہ کوئی روایت سنی جا سکتی جے کوئی آیت پیش کرے سمجھو غلط مطلب کٹی بیٹھے جے کوئی روایت پیش کرے سمجھو یا تے روایت کرنے ملے لگ گیا یا یہ نو غلطی لگ گئی ہے مسلمانوں دے عقیدے دے خلاف نہ کوئی آیت ہو سکتی نہ کوئی روایت ہو سکتی سمجھ آ گئی نے مسلمان کام صاحب یہ سابت کرنے کسی قرآن دی آیت کی لڑ نہیں کسے روایت کی لوڑ نہیں اس واسطے یہ ایت دا مطلب اگر صحیح پکا تے یقینی بندا ہے تو اس لئے بندا ہے جس لئے سارے مسلمان اود اتفاق کرن کے مطلب ہوئی اگر مطلب وچ اختلاف ہو جاوے نا مانیں مطلب یقین ہی نہیں را اتام دیا فکا بن گیا یہ جڑی فکا مختلف ہوں وہ آیا مطلب سمجھانے سمجھنے فرق آسے کچھ سمجھا کسی کچھ سمجھا اور جیڑیاں گلا اتفاق نال اور جیڑے حکم آیا تو اتفاق نال ثابت سابت دا معنی مطلب لگا ہو سونے نبی تو صحابہ نے سن لیا صحابہ نے اتفاق کیتا کیا اسی طرح چلیا ہونا کسی طرح بولن دی مڑ گنجائش نہیں رہتی ایسے جڑا وہ خلاف بولے گا وہ خود جانم دا بوہ کھولے گا مسلمان تبی قبضہ قدرت اگر مسئلہ صرف قرآن یا حدیث بدل جانا نہیں کیوں بدلتا اس واسطے نہیں پیا بدلتا کہ اس امت نال نے ایسا بنایا کہ ہمیشہ حق دے اوتے ضرور قائم رہن گے حق تو ہٹن والے سمتت نہیں ہو سکتے سارے توجہ نہیں فرمائی نے محال محال ناممکن ہے امت رسول ساری حق تو ہٹ جاوے ایس وجہ نار دین محفوظ ہے توجہ نہیں فرمائی او بولو چا اں کر کے رالیم نے سورہ دسا آیت نمبر ایک سو پندرہ ما ہی ماں ہی جہن بلال امیر فرمان ہے جڑا بندہ رسول کی مخالفت کرے گا من بعد ما تمجنا الهدى هدايه کھلنے تو بعد ويتب غير سبيل المؤمنين سارے ایمان والیاں دے راہ تو ہٹ کے چلے گا توجہ لا سارے ایمان والیاں دے راہ تو ہٹ کے یعنی دین عقیدہ میں مسلمان سارے بنایا ہوا ہے اس تو جڑا ہٹ کے چلے گا اللہ فرماندا کی کراں گا نو ول ایمات و اللہ جگر جا رہا لگا جاواں گا ونصلہی جہنم اخ جہنم میں داخل کر دیاں گا بڑی بھڑی تھان دے اندر اللہ وحدہ الاشریک مولا نے پہلوں دے فرمایا ہے جڑا رسول دے مخالف چلے اون پھر اگوں ہے رسول دے مخالف چلنا تے بے کی فرماںدا ہے طب غیر سبیل المؤمنین مومنا دا راستہ چھڈ کے چلے مومنا دا راستہ چھڈ کے چلے اے درویش معلوم ہو جا ایسا کا یقینی کی مارے آکھا گے کہ اے رسول دا مخالفت رسول دا دشمن ہے نبی دا دشمن ہے نبی دے خلاف پیا چلتا ہے اسا ایمینی فیصلہ کر سکتے جدوں میں کھانگے سارے مسلمانہ درات ہٹ کے پہ چلتا ہے اسا یقینا نہ کھانگے ایک کافر ہو گیا ہے رستے تو ہٹ گیا ہے نبی دا دشمن پڑ گیا ہے کیوں اس واسطے کے نبی دی ساری امت پہ رہا تو ہٹ گیا ہے ए, ए, ए, ए, ए, بولو چاہا تو میرا فاصلہ بہت زیادہ ہے میں بہت اچھا بیٹھا تو بہت نیو بیٹھے یہ وجہ ہو سکتا کسان میرے قریب نہ ہو پاؤ میں قریب نہ ہو پاؤں لیکن انشاءاللہ شاء اللہ جہیا گلا میں شروع کر کے بیٹھا تو ادا اٹھتے کہ نقطے کی میں یار کی پتا لگے گا فیصلہ کیں کرے فلانا رسول کا دشمن ہو گیا رسول کے مقابلے میں آ گیا کس طرح کوئی دلیل نہ ہوا سوکھا ہے बंद बंदे चल तू हजूर राह नु रा छ गया तू नबी दे रहा छू नबी दे रहा छू हजूर दुश्मन हो गया फल एड्डा जो तू करेगा ना तो वास्ते दलील भी यकीनी चाहिए जवा वलील ओडी चाहिए यो नुक्ता दसिया हर बंदा दूजे नवे नहीं कह सकता तू नबी दे रहा तू हट गया کو نبیلا دشمن ہو گیا کو ہزور کا مخالف ہو گیا اس طرح ہی ہول کی لوڑ نہ ہو گئے. پھر ہر بندہ ایک دوسرے نہ کے کافر کر کے دارے نہ اسداد کریم نے گل کی فرمایا مخالفت کرے رسول پتا کیبیل نہ ساری دنیا ایمان والے جہاں گلا متفق ہیں وہ کٹے نے یک زبان ہیں گلا جیڑا ہٹے گا منکر ہوئے گا منے گا اتے اخانگے کافر ہو گیا کیوں کہ سارے مسلمانوں دا راہ چڑ گیا جب سارے مسلمانوں کا چھتیا تھو دا مطلب ہے پکا نبی دا راہ چڑ گیا خدا دا راہ چڑ گیا یہ مڑ سمجھ آیا کہ نہیں ہے بولو جختلاف رکھتے نے مسلمان کوئی کس طرح دا مدب رکھ مدب رکھتا کس طرح رکھتا کس طرح رکھتا ابھی اسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہزور کا راہ چڈ گیا پکا پکا مرتا پہ اسلام تو خارے پہ نہیں کہہ سک اگر ایک کم کہا کہ االم کرار پاوا گے ہاں جی اس سورت آخر رسول ادار سور گیا منکر ہو گیا نکل گیا جسے اس گل کا انکار کرے جنو ساری دنیا دے مسلمان منگے کیونکہ جن ساری دنیا دے مسلمان او گل ضرور دین ہے او کی ہے دین ہوں ہے لہذا نماز پنج عقیدہ کی نماز पां सजना अगर कोई चार चारा फर्ज समझदी नहीं छे फर्ज समझद समझद मुसलमाना दे छो गया, गया है इस्लाम तो निकल जाएगा अगर पंजे पढ़े समझे छे या चार फर्ज नहीं पंज पढ़े फिर کیونکہ عقیدہ کفر کا گھر بیٹھا ہے اگر کوئی بندہ چار نماز چار نماز کی بجائے ایک بھی نہ پڑھے کوئی نماز نہ پڑھے لیکن آخر سارا نماز فرد نے میں پنجا نا اگر نہیں پڑھے گا کافر نہیں آن لگا اصا فاسک کہہ سکنے ہیں بدکار کہہ سکنے ہیں گناہگار کہہ سکنے ہیں کافر نہیں کہہ سکتے جسل بدلے گا مسلمانوں کے خلاف عقیدہ رکھے گا ہوں اس بنیاد نمجن بعد اگر کوئی بندہ نبی پاک سرکار دی کوئی حدیث اور روایت پیش کرے دو ہی نے روایت پیش کرے حدیث پیش کرے آخر نماز دو تے سمجھ لیں یا یہ سمجھیں غلط کھڑا ہے یا رواجہ تھی ہے یا یہ سمجھیں غلط کھڑا ہے ورنہ نمازہ پنجی نے کیوں سارے مسلمانہ لا عقیدہ اے ہوئی ہے تے مسلمانہ دے عقیدے دے خلاف کوئی آیت آوے آیت, آوے آیت اگر کوئی پیش کرے گا اسی آنکھاں کے تیری غلط فہمی ہے تو غلط پیا سمجھنا ہے کرنی دے, پہنچ اگر کوئی روایت پیش کرے گا رویت غلطی ہو سکتی غلطی ہو سکتی ہے مسلمانوں کے عقیدے غلطی نہیں ہو سکتی ہوں ایم نے گل حدیث دے حوالے پیا کرنا کر میرے کو پیر صاحب نے میںکا بکا بھائی چنگا پیرا سنگ دنیا چیڑ دے اب نماز ہے دو تو حدیث پیش کیا حدیث کی شخص آیا اللہ میں ایمان قبول کرنا لیکن نماز دو ہی پڑ گیا ہزور نے کو ہے ارد کردہ یار سنلہ میں مسلمان ہونا نماز دو پڑا گاضر ہوں وہ پیر ہورا کی سمجھ اتنی کو نہیں سی ان پتا ہی نہیں کہ مسلمانوں کے اقیدے بچے نماز پنج ہیں خلاف کوئی حدیث اور روایت آ جاؤ جہا اصول تہن پہ دسنا بنیاد اس بنیاد تو خبر سی بھی نمازا ہی دو نے جدو جو فرمایا دو گل پہ منہ اگر یہ اصول دا پتا ہوتا हदीस पढ़ के गुमराह ना हों हदीस हो का मतलब शही कश करता अगर नशोर ही नहीं करके आतेजमा हार नहीं पढ़ हदीसा रिवाज हार बंदा नहीं पढ़ सकता आप ही गुमराह होगा दूजा करेगा बल्कि काफरों बैठेगा जिम्मे हूं वो दो नमाजा समझ के सारिया नमाज बाकी का عقیدے کا انکار کر بیٹھے میں انہوں آخیا میں کیا بہلی پیر اور آخو ایک مہربانی کری اچ تو بعد حریثان پڑھی پٹھا گا اپنا بھی لوگوں کا بھی دوسری گل آ کہ جو تم سمجھ آئی مطلب نہیں یہ دا مطلب ہو رہی کی مطلب ایک ہوں مننا کسے کام مننا ایک ہے نہ کرگار بننا ہے کافر نہیں بنتا نہ منال ہے جدو آقا دی بار آن آنگے کیتی سو یا رسول اللہ میں دو نماز پڑھاں گا حضور سمجھ گئے اسلام نو قبول دے. پورا نبول بیٹھا ہے منی پورا بیٹھا ہے لیکن سستی پیا کر دا ہے. دا حضور میں دو ہی پڑھاں گا تے سستی نال جی مسلمان اکا ہی نہیں پڑھ دے تھڈو ایک بھی نہیں پڑھ دے وہ تے مسلمان ہیں مسلمان را دے نہیں, کافر نہیں ہوتے آقا نے فرمایا آ جا کی مطلب حضور اس واسطے قبول فرمایا من دین پورے پیا ہے اگر سستی دو دا آئے, کوئی حرج نہیں میں محمد دی بیعت دی برکت نال دو دی بجائے کدی ست پوریا کر چکے گا آخر وقت آیا صا بھی جہرا دو داخلا س پڑھن لگ پیا سستی دور ہو گئی سونے نبی وسلم آپ حکیم سن آپ یہ جانتے سن یہ من دا پورا ہے. لیکن سستی کر دا ہے. کرن دے اندر. پیر ایسا نمج آیا جہی بنیاد بیٹھا وا کہ نہیں وہ سمجھ سکیا تا کر کے وہ گمراہ ہوا تو نو گمرہ کر لگ پائے گیا ہے ادھر ویخنا میں نبی سونے دی حدیث سنا کے او دا مطلب سمجھایا ہوں گا لو پیر میں بھی پڑی سی گل ناجیز میں بھی پڑی ہے میں شریعت دے اصول سمجھتا تھا تا کر کے خورا نے دا مطلب ہو جا کٹی آئے جدا مسلمانہ دے عقیدے دے مطابقے مسلمانہ دے عقیدے دے خلاف کوئی روایت قبول کیتی جا سکتی نہیں نہ کسے مفتی دی گل سنی جا سکتی اے درویخ اور سونے نبی دی گل سی میں ہونے اپنے مرشد دی گل سنانا میرے علی دے خلیفے دی گل سنان لگا وا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میرے علی دے خلیفے سید امام الاولیاء آپ سرکار دی گل سناون لگا ساڈا پیر پائی ہے فوت ہو گئے نے حاجی خدا بخش بلوچ انہاں نام سی چور منیا منایا اپنے علاقے دا آیا سڈے پیر ہو مرید ہون واسطے عرض کردہ پیر جی مرید ضرور ہوا گا مگر میریاں شرطا نے میرے پرشن نے کی شرطا نے آدھا سونے نہ میں چوری چڈا گا نہ میں نماز پڑھاں گا اگر مرید کرنا ہے تو کر لینی تو مینو کوئی لوڑ پیر صاحب رحمہ اللہ نبی بارے سونے سن آ فرم سمجھتے سن سونے نبی رد ٹھیک مان لیا ہے जिम्या उ पढ़ी नमाज मगर एक सा भी शरत है वे। अर्द जी सुनिया दस की शरत फरमाया जेड़े घर मैनू वेखेगा उस घर के अंदर चोरी करेगा उोरी नहीं करनी जो मैं नमाज पढ़ागा फिर जदों मैनू वेखेगा नमाल पढ़द्या तेनू भी पढ़नी पैनी पढ़ ارد کردہ سونیاں ٹھیک ہے وہ شرط میری تو قبول کی تھی تیری میں قبول کر لئی ہے شرطہ تائے ہو گئے یہاں چلا گیا ہے رات پئی عادت دے مطابق نکڑ دائے چوری کر نواز جا سن ماریاں میکھلا گی ہے اگے گھردے اندر چار پائی دوتے سڑا مرشد کریم بیٹھا ہے پیر وعدہ جس گارے گا پیڑا میں سن مار کے اندر وڑیا ویخیا پھر مرشد اگو بیٹھا پھر بج گیا اسی طرح ہفتہ گزریا ہر گھر کے اندر میرا مرشد نظر آؤ پیرا اخیر چوری چھڑا جو ہے آواز میری تحم آئی کیوں بھائی پچھلے اگلے سارے برابر سن رہے ہو میں اس واسطے پینا بھی میں ساؤنڈ نا سی کرا کہ کدھر ساؤنڈ کے وجہ آواز یہ نہ ہوئی کئی دوستوں تک نہ پہنچے یا پہنچے تو سی نہ پہنچے سمجھ آ گئی نہیں ہوں جدو نماز داری آئی ویخ بھی نماز کا وقت ہوتا ہے نماز ضرور پڑھا وضو کرنا تو آپ نے جماعت کرا انہیں پیچھوں کھلو چھاڑی ڈنگ نماز پڑھائی آخر پیر جی نمازاں بھی پڑھا لیاں نہیں چوری بھی چھڑا لی جی بے وقوف ہے نہیں یہ بے وقوف ہی سمجھے گا کہ دیکھا آجے پیر انہوں نے چوری بھی جائز کر دی تے نماز چھڑنی جہد کر دیتی نہیں نہیں آپ سن سستی پیا نفس دی خواہش کی من دین نو پورا اے چوری نو حرام سمجھ دے نماز نر سمجھدے جڑی سستی پیا کر دی سستی کٹ لائے گا آخر وقت آیا پانچ وقت دا نماز بھی ہو گیا چوریاں بھی چھٹ متقی پرہیزگار اللہ والا بن گیا سجنا معلوم ہو جا, جیڑی کوئی گل کوئی گل حدیث دی مسلمان دے عقیدے دے خلاف آن سمجھن دی کوشش کرنی پینی ہے تو نبی سرکار دے, دے عقیدے دے نال دکرا نہیں سکنا سڈا سفی باؤ بولے سناوانی سڈا پیر بابر مارا ہے اللہ یوں پڑھا فلم ہو یوں یوں پڑھا پردا خوبڑ او پڑ پڑیال عالم ہو یوں پر ل ہو سردار لکھ ہزار او کتاب پر ظالم نفسنا او باج فکیروں مارے آ رے بوج فتی کسے نہیں مار یا بہو zor andar دی اقبال نے کمزوری دائر جلندر سا سا اقبال ساڈا فرما بارے اسا پنجابیا بارے آخلا اقبال کی آخلا ہے مذہب میں بہت پسند مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد تاویل کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے یہ یشاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد تحقیق کی بازی ہو کو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل بری دی کا تو ہرتا ہے بہت جلد کہنا یارا پنجابی مسلمان جھوٹیاں گل کے چھیتی پس جے کوئی پیری مریدی کا کھیل بچا کے پھر بڑا چھتی پس جا توجہ ہے سنیا اور ادب ادب کوڑے سچے جی کا مرضی ادب اللہ یعنی اللہ ادب کرنا بہت ہی بہت خوش بکتی علامت ادب والا جدوڑے کا بھی ادب کر چڑ دل سچے کی بے بھی کیوں جن بد گمانی بد گمانی آخنا میں ادب کرنا پر میں نہیں کرتا ہو سکتا یہ غلط لگے ٹو ہی غلط لگے اللہ فکر نو سکال فرما نے میں سونے نبی نو خواب لوگ ویکیا میں حضور فرما نے مہیو دس تو اے مقامِ ڈاوچا کے میں پایا ہی میں عرض کی تھی حضور میں نمعلوم نہیں آپ فرمان دے نہیں تو اللہ اللہ کرنوالا جیڑائی ویکھنا ہے عوضہ عدب کرنا ہے یہ نہیں ویکھنا ہے جھوٹا ہے سچا ہے عدب دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے تینویس مقام دے پہنچایا ہے اے درویق سجنہ ٹھیک ہے مسلمان کور ظاہر ہون تو بہت کلن کو بعد پھر تھان کھلیا نہیں کرنے اسے ادب بنتے ہیں یہ بے بھی نہیں کرتے کر اللہ والا ویک اللہ اللہ کردیا ویخن اس نسبت کا ادب کرتے اس نسبت برکت نال اللہ رنگ چڑھ گل چی گل چی ادب والی گل یہ سننی مذہب کر کے ولایت دیا رحمت فضل شرف وہ بھی قدرت نے سے مذہب رکھے ہے اور گل کرن لگا دے عقیدے دے خلاف کوئی روایت آوے یا روایت غلط ہونی ہے یا روایت دا مطلب اگلے غلط لیا ہونا مسلمانوں کا کیدا ہے نبی آخری نبی بولو حضور کی نے آپ بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا آپ تو بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا ہن کوئی بندہ اس عقیدے دے خلاف کوئی آیت لے آے کوئی روایت لیا اخان گے تکواس پیا کرنا ہے آیت کا مطلب وہ نہیں جا تی مسلمانوں پہ کی خلاف آیت نہیں ہو سکتی جہی روایت پہ پیش کرنا ہے یا روایت خلا لے तू मतलब कड़ी बैठा है इस्लामान खिलाफ कोई रिवायत नहीं हो सकती आखिर बंदर लांसी जी शैतान वो कोई आसरा ये ना आखिर चिट्टा ना गाण के कहें ना तू मन किने जाने पिछे ہوں مرزا سا مرزا نے نبوت کا دعوی اس کمینے نے بھی آیت کا سہارا لیا خاص امن نبی جی جی آیت تو مسلمان حضور دا آخری ہونا سابت کر اُس آیت تو اس کمینے نے اپنا نبی ہونا اسی کھڈیا نبیم دا مطلب بڑا انوکھا چکر ویخ مطلب پہ ڈنڈی مار دیا تو کیا, کیا سی کہ مسلمانوں دے عقیدے دے خلاف کوئی آیت پیش کرے تو سمجھا جی مطلب غلط کدی کھڑا ہورزے نے کی کیتا۔ انہیں آخیا بھائی سات نبی کا مانا یہ کہ حضور ہیں آبی وہی آ میں ہزور کا گلام ہاں امتی ہاں میں نبی ہاں لیکن میں تو نہیں مستقل نبی میں آپ کا پیروکار نبی ہوں میرے اللہ نے وہی دیکھی ہے میرے اتری میں ہزور کے پیچھے چلنے والا میں ہزوریا فائدہ دلانس نے آیت لیا مسلمانوں دے عقیدے دے خلاف کی بولو عقیدہ دے خلاف لو آیت او دی سنیے او دا آیت دا پیش کرنا جڑا وہ مسلمانہ دے عقیدے دے خلاف انہوں کفر تو بچا سکیا یہ مطلب یہ نکلیا پھر ہر کسے دی آیت بھی نہیں سنی دی. تو بولو چار ہر کسے دی آیت یہ نہ بھی کوئی بندہ آیت پیش دے آیت جو پیا پیش کر دوں مسلمان مرد ہو جی قرآن نہیں پڑھی جانا اللہ دیا بندیا قرآن باہم پڑھے جی قرآن پیا پڑھتا مسلمانوں کے عقیدے دے خلاف تو قرآن نہیں سننا بول رہا ہونا قرآن غلط استعمال کر رہا ہونا توجہ فرمائی میری گل سمجھ آ رہی ہے تو تھی یہ بھٹے جی جی پیڈن تسے کار لی وقت بہت ہے نیندر ہے سستی میں تقریر چڑھ دینا مینو, مینو بے چسا ہے وہ بولن کا میم بالکل جنہیں اگلے سارے تبجبان اپنے آپ کھچ کے نہ بیٹھے ہوں میں بول گئی آ گل ہوئی میں یہ نہیں سمجھنا بھی جی. میں قبرستان چیٹا خدا کا سانج ایڈیا گلا پیا کرنا دے تسا سنو اویں بے جان سنتے سمجھو سکان کرجو میرے کو مرنے کی کتاب پہ دربیگ چپ چپ چپی تینوں میں کی دگا لینا آب میرے دی کتاب فی تفسیر نبی جی. اس دے اندر کو تقریباً مرزے دے بھی بیان ہیں جنہ دے اندر وہ کہ میں نبی نو آخری نبی ماننا وا ما. ہزور دیا شانہ بیان کرتا ہے کر کے آدھا میں مستقل نبی نہیں میرے وال سیدھا کچھ نہیں آتا میں نبی تو پھیل لینا وا تا نبی ہوں میری مہنگ دے کے قیدی کے خلاف آجت پہ پیش کرتا ہے آیت سن کے بھی وہ کافر پہ کہنے ہاں سارا آخر وہ کافر اسلام تو پہ جی کہ واستے مسلمانوں کے عقی کے خلاف آیت لیا سو معلوم کوئی بھاوے کوئی پیر ہو جما بانی, ہو جماعت دا بانی ہو جدو دے, عقیدے دے خلاف کوئی مانا کڈے گا قرآن دا تے سمجھ لے وہ مسلمان دے اسلام تو خارج ہو جانا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا قرآن دا مطلب او کڈنا پہنا ہے جی سارے مسلمانہ نے منیا ہووے ہوں ادھر مردائی نے اما ایشا پاک دی ایک بیش کی ایک روایت پیش کی وہ کہا پاک فرمایا سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے محترما آ فرمایا نے درے منسور کا حوالہ تفصیل دی کتاب درے منسور کے اندر لکھا ہے مردائی کہہ اما ایشا بارے اوہ فرماندی نے خاتم النبیین ولا نبی لا نبی آباد حضور نو آخری نبی آکھو مگر یہ نہ آخیا حضور تو بعد کوئی نبی نہیں جی حضور نو آخری نبی آکھو مگر یہ نہ آخر جی تو بعد کوئی نبی نہیں مرلا ہی کہ یہ ویکو اما ایشا پاک دا فرمان آیا پیا سجدہ طیبہ ذات فرمان آیا پیا ہے لہذا اساڈا نبی آیا ہے اسا نہیں کہندے کہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں ساڈا نبی آ گیا ہے ہن سجدہ نظر پہلے نمبر تے پہ روایت ضعیف ہے اگر روایت صحیح من جا جائے مطلب خبیث نے غلط کڈیا ہے مطلب غلط کڈیا ہے ہن میں مطلب دسنا واں جویں پچھلی حدیث دا مطلب دسیا سی سجدہ طیبہ دے فرمان دا مطلب بھی واضح کر تاکہ کوئی کمی نہ تیر سکے کوئی لانتی تیرو فسا نہ سکے تیرو اپنے عقیدے کو پھیر نہ سکے سدکے جاوا صدقے جاواں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے در دے غلام کرنا اما ایشا نے کی فرمایا فرمایا قولو خاتم من نبی جی. نبی آخری نے لیکن یہ نہ آخری لا نبی آباد حضور تو بعد کوئی نبی نہیں اما پاک نے جہی گل کی یہ مطلب کی مطلب یہ اماں جان دیاں سن حضور توباد اک نبی اونگے حضور توباد اک نبی اونگے جنہاں نو حضرت عیسی علیہ السلام آکھیا جاندا اے اک نبی اونگے اگر اے مسلمان آخری ہون دا ماننا اے سمجھ لین کہ کوئی نبی نہیں اوناں جنہوں پہلو نبوت مل چکیے تے پھر امت ہی بڑھ کے آنا ہے او بھی نہیں آنا کسے اتنا دے نبی نہیں آنا تے اے تے غلط گمراہیے کفر بڑھ جاوے گا حضرت عیسیٰ نے آنا ہے لہذا امہ پا کے دشنا جاندیاں نے نبی پاک تو بعد کوئی ایسا نبی نہ سمجھا جے جیڑا نوے سرو نبیوت لے گیاوے حضور تو بعد نبی پیدا ہوئے ادنی ہو شکدہ حضور تو پیدا مہلا جڑے حضرت عیسیٰ نبوت لے چکے نے وہ او آنگے معلوم ہویا اما پاک دے فرمان دا مطلب ایسا ہے جے بھی برکت الٹا محفوظ ہو جانا ہے ہن مرزا ڈنڈی مار کے جے مطلب غلط کھن دی کوشش کرے گا اصا یہ آخان گے بکواس پیا کرنا ہے اما دے فرمان دا مطلب ہو رہے وہ مسلمان دے عقیدے دے خلاف ہو سکتا جو ہے, ہے اس طرح جہے نو اسلام ایمان تو کڈن بھی کوشش کرتے ہیں وہ آسرا نے کسی نہ کسی گل کا لیکن جا اصول بنایا وہ مسلمانوں نے شروع پہلے دن تو بنایا اس اصول سمجھو تو کائم رہو بس پتہ اگر علم, علم سیکھے گا اگر نہیں علم والا تو اس اصول گاگل ہوناس آرہ جواب دے گا علم مانا مطلب کر لے گا تو جی نہیں علم والا تو ایسا کہ رہ جے او عقیدہ مسلمان خلاف کوئی آیت حدیث ہو او مننی جا سکتی جا آیت خلاف کوئی بخاوے گا تو مطلب غلط کڈے گا اگر روایت کو خلاف وکھاوے گا تو یا مطلب غلط ہونا ہے جی روایت غلط ہو سکتا اچھا ایتھے میں ایک گل کر لگا توجہ ہے لگ گلتی لگی صحابی غلطی لگ, جاندی صحابی بات نو بھی غلطی لگ سمجھے, تو صحابی معصومت ہے معصوم کلے, کلے آخنا ادھر دیکھو عام موٹی مشہور روایت حضرت سب ہر فرمان سمجھو حضرت ابو فرمانے فرما نبی پاک نے فرمایا داخلہ تل فی تارا ایک ہرا نے بلی تاڑ لی نہ ان سی نہ پیادی سیاسا بھوکھا رکھ کے مار دہ جہنم چلی گئی یہ حضرت ابو بو روایت کی تھی تامنے گل پہلی باری لگی بخاری شریف مسلم شریف حضرت ابو را فرما دینے ہزار نے فرمایا بلی نیاسا مارن دی وجہ نہ عورت جہنم میں چلی گئی اما ایشا پاکے ایک گل پیش ہوئی کہ حضرت ابو حرائرا نے میری روایت پیش کی تھی آ فرما نے امو یختی کدی کان سنانے کی غلطی کر جانے نے ابو حرا غلط سن بیٹھے نے رب پا کے کسی بلی وجہ مومن جہنم سٹ دے وے رب پا کے کسی بلی کی وجہ اللہ تعالی مومن جہنم سٹ دے سا سیے بہ سی کا پاک فرمیاں نے سنانے دکھتا لگ گئی سی کچھ حصہ ابو حریرہ سن سکے نہیں کچھ نہیں حضور نے فرمایا سی ایک کافرہ یہود یاورہ سی وہ نے ظلم کیتا سی وہ جہنم کفر دی بجنال گئی ہے خالی بلی دی بجنال نے سوجہ ہے ساببی سننے غلطی لگ سکتی نہیں لگ سکتی آج لیا جی نہیں غلطی لگ سکتی ساری امت نہیں لگ سک اور جتھے صدیق اکبر چار یار بھی متفق ہوں جتھے اہل بیت بھی متفق ہوں سارے صحابہ متفق ہوجور دیا گھر والیا متفق جتھے سارے, م... م... م... سارے, سارے ایک زبان کہ سونے مقابل نبی تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا پھر لے اتے غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ غلطی ایک نو لگ سکتی ہے دو نگ سکتی ہے سارے گئی وجہ ہے درخ سونے نبی انپڑا میں چا فائد منڈی اللہ واہدہ اڑا شریف فروغی سونا فرمائج نبی کا دیمت وے دین بچ پیچھے پڑھے سن پیچھے پچھلیاں قوم نبیا دیا پڑی ہوں سن انبی رہے لیکن پڑے دین محفوظ نہیں رکھ سکے اختلاف کر لڑائیاں کر اپنا دین گوا بیٹھے نے کتاباں بھی گوا بیٹھے نے سدکے جا ان پڑھا تو جنہ دین محفوظ رکھے کتاب بھی محفوظ رکھی کیسی <تصفح> عجیب گئی انجیل آئی پڑھیا کو انجیل دوٹے کر بیٹھے ماف کوئی ہے محفوظ نہیں رکھ دین بھی گیا کتاب بھی گئی سرکار آئے نے نے دین بھی محفوظ دے. کتاب بھی معفوز سمجھ آئی کہ نہیں کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دشانائی سیانے آتے نے ایک شیشا ہوں دا چمک دا. او دا تصویر وکھا سوکھی ایک ہوں ایشا ان شیشے میں تصویر وکھا بہت سوکھی نہیں ج پڑھے سن انہوں دے شیشے دل کے چمکتے سن نبی آئے حق دی تصویر انہوں دے سامنے کی سوکھی دس پی لیکن سونے نبی کا یہ کمال آپ آئے نے ان پڑھا انے شیشے انے، انے شیشے سدکے جا مدینے دے تاج دار دی تے حق جو لے کے آئے نا اس چمک تو ہوئے نہیں، تے حق سامنے وقایا ہے پہ علی مشکل کشاہک اکبر ان شیشے حق اج چمکایا ہے بہت چمکا گیا ہے. جی. جت نبی انپڑھ پہنچے ہیں اتے دوسری امتوں نے پڑھے لکھے پہنچ سکتے ہیں شالی ورگیا نو کی علم اتا کیتا ہے شالی دے بیٹے دی گل سنا اس بیٹے دی گل سنا جنو دنیا نہیں جان دی. او سنا جن سنے جنوبی جی سنیا ہوا چیف کے منہ چلاری سرکار لخت جگر ہوئے حسن حسین پاک کو علاوہ ان امام محمد بن ہنفی محمد ان دا نام سی محمد نام سی یفا قبیلے دی سی محمد بن انفیہ مولا علی دا پتر نام محمد کیوں رکھا گیا ہے سونے نبی نے فرمایا سی علی تینو خدا ایک پتر دے گا پتر گا بعد تین پتر دے وے گا میرے جان تو بعد پتر دے وے گا او دا نام محمد رفی میں محمد دا نام دا وان پتر کا نام محمد رکھی پتر کا پتر ہوا نام کاسم رکھی اس کاسم کی وجہ پتر نو ابل قاسم آخری صدکے جاواں اس سونے نے گل فرما دتی توجہ فرماؤ ایڈی پختہ سنداں نال گل لے طبقات ابن سعد دے اندر اور تاریخ دمشق الکبیر دے اندر 11 سنداں نال ناصیر نے پڑھایا ہے 11 سنداں نال آئے ایڈی مضبوط روایت سرکار پاک چلے گئے صدی کے اکبر دا دور چلا گیا حضرت عمر دے دور دے اندر مولا علی نو بیٹا ملیا ہے جدی نبی سونے پہلو پیش کوئی کر نام بھی دستا بیٹے پیدا ہوئے نے نام محمد رکھا گیا کنیت ابل کاسم رکھی گئی سبحان اللہ ہوں یہ بیٹا مبارک ایڈیا شانہ نے سبزا والا ان پڑھ باپ دن پڑھ پے لیکن میں پاک محمد نے سینے دے اندر چمک پائی سبحان اللہ محمد بن حنفیہ سرکار کسی بندے پوچھا دسو تو صحیح وجہ کی شالی توڑے باپ جدو بھی کسے پاسے بھیجتے نے۔ دے دے زیادہ مہمان بھیج دے نے زیادہ کماں تو مشکل تو آڈے فراواں کیوں نہیں بھجتے میرے حضرت محمد بن حنفیہ سرکار جواب دے سن جواب شالی دے بیٹے کا پتا لگ جائے گا پاک محمد کے ان پڑھا نو اللہ بہدال شریف نے نور کی کیت سرکار دا بیٹا سوال سن رہا ہے کہ دسو جی کی وجہ ہے باپ تو بھیج دے سن دے حسن حسین بھیج دے جان دے حسن حسن حسین نے بہت اچھی شان والے نے, نے کہ سونا پڑے دھڑے بول نہیں آ سکتا ان انپڑ مبارک نے جواب دتا ہے آپ فرما نے حسن حسین میرے پیو کے رخسار نے حسن حسین میرے باپ دے رخسار نے گل رخسار نے چہرہ نے میں ہاتھ ہمیشہ نال بندہ اپنے چہرے نچاؤں بول سبحان اللہ کن پڑا جواب تو جو فرما د جی مننا پینا آپ فرماج پوچھتا سوال کردہ لجپال چالی تھی بھیجتے سن حسن حسین نیو نہیں سن بھیجتے آپ فرما نے وہ میرے باپ نے رخسار میں اپنے آپے کا ہاتھ ہوں ہاتھ کے نال رخسار بچائی وہ میرے نال ہسن حسین بچا سا کر کے سڈا آلہ حضرت بریل بھی بولیا سنا سونا پر ایک گل ہو سنا دلو شیر سنا گے پھر سنا تو میں بولو سبحان اللہ آپ فرمان دینے سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے سب چمک والے اجلو میں چمکا کا کیے سو کہنا کہتے سب چمک والے یار यार ایک گل ضرور ہے یا تو ساؤنڈ کوئی چلتا ہے آواز تو آئیڈ کا ایکو میرے خیال زیادہ لگتا مجھے دمک بہت ہی پی پلے کھ نہیں پہ تو حال بنیا پیا بھی ایک بندہ بولا سنی نہیں گلام سنگھی ہے ہوں پتا تو نہ لگے بھی یہ آکی جانا وہ ہسن آپس چپ بھی پتا جو نہ لگے بھی یہ آ چیر بہتا رہا کچھ دیر تو بعد آدھا یار وہ تیش کہیں دے گی ہوں منو سنی تو نہیں تھی ہس جس لیے تھی ہسن لگتے ہو تی مہربانی مینو ہاتھ سے لا دیا کرو میم بھی سور لگے بھی تھی آس پائے گا گل ہاس آ گئی اور, اور گل کر کے جب فارغ ہواسا ہسا کر کے فارغ ہونوں ہاتھ لا دارے <laughs> پہلو آس لین وہ مگروں کلا بچارا کر याद है कि सूरत हाल है भी तो समझ नहीं पी आई भी मैं की आखी जा पढ़ना सब चमक वो पिछले नवीन सारे सब चमक चमकी वाले उजलों में चमका चमकार سب چمک والے اجلوں میں چمک جم سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیشو میں چمکا می ان میں ہمار ادر مہان اللہ اس شالی پتر کی ایک اور گل حجاج بن یوسف زالم بادشاہ ظالم گورنر ہوئے یہ مدی کا گورنر اور خلیفہ ابدل ملک بن مروان روم بادشاہ نے دھمکی روم دے بادشاہ نے خلیفا ابدل ملک دھمکی دیتی کہہ میرے کو بہت بڑی فوج آ میں چڑھائی کی تیرا کھ نہیں رہن دینا خلیفے جب نہیں آیا چپ کر گیا حجاج بن یوسف نے مولالی کے بیٹے نمکی دتی محمد بن ہنفیا نا خبردار میں تر ٹوٹے کر دیا گا میں گورنر بن گیا ہوں شالی کا پتر کی جاب درما رب و شریر تین سو سٹ بار رحمت دی نظر اپنی مخلوق گل کرو سٹ نظر ویخا ہے رحمتیاں میں کسے نظر رحمت دا آسرا لینا واپ لینا وا مین رب اس نظر رحمت نال تیرے تو بچا لوے گا جدو جاب جدو جواب محمد بن انفیا مولالی کے پر نے ہے حجاج بن یوسف کا ہے سانس تھک گیا, گیا منہ بند ہو گیا خوف زدہ ہو گیا جا دسے ابدل بن مروان مینو اس طرح ہے محمد بن انفیہ خلیفہ خرچ چیتی کر محمد بن انفیا نا کے جواب لکھ ل لک لک لک لک لک لکھ لکھے جواب چھتی کر جواب لکھیا لفافہ بند کیتا بند کر کے خلیفہ نے بادشاہ عیسائی نو شاہ شاہی نوج دت اتنے جب جواب, جواب نہیں سیا ان دھمکی دتی سی جواب نہیں سی آ رہا شاہ علی دلو دھمکی دا جواب آیا ہے خلیفہ نے لفافہ بند کیتا ہے روم دے بادشاہ جدو روم دے بادشاہ نے لفافہ کھولیا پڑھ کے آخدہ لکھ واپسی جواب لکھیا کی آخدہ ہے لیسا من کا ولا من بیت کا ولا کینہ من بیت نبوہ اے جرا جواب تو لکھی آئی اے خلیفیہ نہ تیرے گھر دا ہے نہ تیرے مو دا ہے اے لگ ہے نبوت دے گھرانے دا جواب जो है जरा बोलो चुखान सदके जावा नबुअत ने घराने का जवाब ओ ऐसा ही पढ़े लिखे बूथा सेक छ دے نبوان دے نبو گھرے تے متفق ہو جان گے زبان ہو جان گے خلاف نہ کدی سنی نہ حدیث حق ہدی ہونا ہے جو منہ بڑے بڑے جھوٹے نبوت دعوے دار ہوئے نے پوچھا کوئی آیت وہ کوئی لوایت دلیل دلیل اس شاید لینی چاہیے جنو دلیل کی ہوئے ہو بولو ستے दलील उस शह होनी चाहिए जिन्हू दलील की लड़ हो सूरज चढ़या अत किनवी रात, रात पंद्रह या सोलह बार वेखे चन चढ़िया है? है अगर कोई तेन आखे ए चन चढ़या दलील दे तो तू दलील देनी की आखना कबू उठा दलील बड़ेवा मगना मां ता करके आ फली سورج اپنی دلیل سورج نو اسی طرح مسلمانوں کے نو کسے دلیل ہوئی دل دلیل کافی ہے کہ یہ مسلمان دیکھیں کوئی نہ سنو مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف سننا بھی حرام اور کفر ہے سیدنا امام اعظم ابو علیفہ دسی دور کسے کیتا نبو د داوا لوگ مارن اٹھ پائے ہاں ہاں ہاں ایسے مسئلے کے لیے دلیل لوگ مسلمانوں کیوں اٹھ پائے جانتے سن ہر بندہ جاندے ہے سمجھ دے سنے تفوق جاؤ کم بالعلامات میں دلیل گا امام آزم نے فرمایا دلیل منگے گا وہ آپ کا فرمائی ہے بولو کر پہلو سنایا ہے مگر بہم دور کرنا وا خطا پہل ہو گئی سی اسلام ابھی کر جانا واسان سی نبوتار یمن دے علاقے دلاقے یمامہ ویج مسلمہ قضاب نے نبوت دعویٰ کی تنسیر حضورت دورت یمن کے اندر اسود انسی اسود انسی خبیص نے پہلا اسلام قبول کیتا تھی پھر مرتد ہو گیا جدو نے نبوت دعویٰ کی تنسیر ایک مسلمانہ دے فقیر لوں اللہ علیہ لوں پکے مسلمان انہیں گرفتار کیا حضرت ابو مسلم خولانی ابو مسلم خولانی گرفتار کیا اس ودن سی نے گرفتار کر کے کہ محمد کون نے آ فرماند نے رسول اللہ نے کہہ مان میں آ فرمان اسماء و ہے میں کچھ نہیں سنی آخر میں محمد محمد کون نے آ فرماند نے رسول اللہ نے مان میں کون آ و سائید میں کچھ نہیں سنتا تیسری بار پھر آخر ماں محمد محمد کون نے آ فرماند نے رسول اللہ نے कह मैं कौन आ फरमंद ने मैनू नहीं सुनी कू अजी बोला है अपने भी सुन लिना है मेरी सुन दी नहीं اور سی لالوم ہو مسلمانا عقیدے دے خلاف کسے تو سننا ہی نہیں جو مردی بولی بھوکی جاوے اسے سننا ہی نہیں اسے کن در لونے تا کر کے سڈا کلندر اقبال فرماؤں آپ فرما دے نا <تصفح> <دیں>، اقل ایار ہے <تصفح> سو بھی بنا لیتی ہے عقل ایار سو بھیس ہے سو بھی بنا عشق بے چارا ملانا ہے بولو ای گل کرنا توجہ ہے گل کھڑے میں ختم نبوت گئی ختم نبوت گئی, تو نبوت گئی تو بندے بچارے حقیقت یہ آ ختمے نے بوا تروں ہاتھ نہ رولی کھڑے جی گل کرنا میرا توجہ سمجھنا عوام بچاری نے پتا نہیں ساری ماں کی بن جان نکلو باہر نکلو لیکن ایسا نہیں سمجھتے اللہ اکبر کبھیرا امجھتے کہ ختم نبوت عقیدہ جڑا نہیں ہو سکتا جہا یہ خلاف ہوں انچ ہوں گا خلاف جاف ہے کافر ہونا ختم نبوت کچھ نہیں ہوتا جہا ختم نبوت میں خلاف ہوا وہ کافر ہونے گا گل سمجھا میں ہوں ایک ہے خاتمے نبوت دے بارے شور مچا کہ ہو جانا ایک ہے خاتمے نبوت منکر کوئی سزا بنا تو فرمائی وہ چلیا ختم نبوت نش نہیں ہوں مسلم اللہ تعالی معافی کرے اگر ساری دنیا دے, مسلمان نو آخری نہ من سارے اپنے پٹھا پاؤ گے ختم نبوت کچھ نہیں ہونا لیکن گل سمجھو ایک ختم نبوت دے منکر دی سزا رکھنی ایک ختم نبوت دے منکر نافر آخنا کافی کام کم ہے عالمان دا حکم شرعی عالمان دا کم میں یا مسلمان جیڑے اس نو جان دن ایک لیا مسئلہ حکومت حکومت حکم شرع نہیں دست ہوندی۔ اندی اس سزا منتخب کر دی حکومت دا کم حکم دستنا نہیں اندہ حکومت دا کم سزا منتخب کرنا اندہ عجیب گل لیا کہ سزا اس ملک دے اندر ہے کوئی نہیں ختم نبوت کے من کے راستے رولا کرتا ہے کہ ختم نبو کافر کافر قرار کرار کرار مرے کوئی قرار دے نہ دے وہ ہے کافر پویں کوئی دے نہ دے جے مولوی نہیں دے گا تو آپ کافر ہو جائے گا عوام نہیں دے گی تو آپ کافر ہو جان گے وہ تے ہے نہیں کافر خدا رسول شرا کافر آخ وہ کافر ہی کافر ہے مسئلہ کافر قرار دن کا نہیں مسئلہ سزا دے افسوس یہ ہے ستر سالز سزا ہے کوئی نہیں رولا کا دیا پار کافر کر دیا اکلیت ہو گئے خانہ وکرا بن گیا اچھا بھی خانہ جو وکر بن گیا تو پھر کی ہوا در ڈگیا کہڑے محکمے چ نہیں ہوئے کہڑے محکمے چت نہیں رکھتے اگر مردائی مسلمان قتل کرے تو واپس مسلمان قتل ہو ا کاٹا کافر قرار دو کافر کرارے سونے نبی دسی سزا من تداندی میں ہی فخلو ہو نے فرمایا جو اپنے دین سے پھرے اس کو قتل کر دو آقا سزا دس گئے سدا دین بجائے کافر کا دو کافر قرار دو وہ پہلو کچھا مارتے نے وہ سمجھتے نے کافر دیا گیا ہے میں ایک موٹی جی تمہیں گل دسنا میرے کو مرزا ہی آ گیا وا میں چیر جی جی. وہ آن کے کسی سنگی بحث کر لگ پیا میں آدھے مرزے پانچ سات گالا تھپ دیکھا متے تاٹ ہی نہ آیا میں کیا گل سونے میں کسم کھا کے کہہ رہا تتو اتو تو باقی جانا او نبی نہیں من میں ہلیا نہیں آئی میں نبی نو پانچ سات گالا کڈیاں تیر مت وٹ نہیں آیا کنجرا اص محمد نو تو گالاں دی سوچ میں واٹا میں رکھو جو ہے بات وہی ہے ایمان دسو ضمیر زمیر ہے اگر کسے دے پیر نو برا بولو نا وہ بھی لڑائی تو اتر پہ کجا دے نبی نو گہ کھڈو تے وہ چپ کر کے بیٹھا ٹھنڈن معلوم ہویا وہ بے ضمیر زمیر سمجھد نبی کوئی بھی میں لایا جی وہ نبی نے مینو دال آیا میں دگا <تصفح> <تصفح> مسلمان پاک محمد کریم نبی من کر کے نبی دے نبی ریا نبی تے غلام کے اکبر دے علی خلاف نہیں سن سکتے مننا یہ معلوم ہوا بھی لانسی نہ کوئی نبی نہیں میں بےمانا میں کوئی نبی نہیں وہ جانتا جاوا کر گیا وہ جانتا میں کوئی نبی نہیں میں بھی دال آیا تھلے والے بھی جانتے تو کوئی نبی نہیں, نہیں اسا تین لایا تنگریزوں کرنے بھی اگریزوں کی خاطر ہے لہذا گل ساری روپیے کافر آخ نہ بے وقوف گا قسم خدا دی کر کے آنا جن شریعت نبی لوڑنی ہوفر مضبوط کرنا ہو او مطالبہ رکھے گا ان کو کافر قرار دیا جائے مسلمان یہ مطالبہ رکھیں گے کافر ہیں ان کو سزا دی جائے ادھر دیکھ مسلمان کزاب نے دعویٰ کیا صحابہ نے یہ نہیں کہا کافر قرار دے دو اس ودن نے دعویٰ کیا صحابہ نے یہ نہیں کہا کافر قرار دے دو مختار سخی نے دعویٰ کیا صحابہ نے یہ نہیں کہا کافر قرار دے دو ہر دور دجار کرداب اٹھتے رہے سونے نبی فرمان کی تصدیق یقینی فلاسون دجالون بونا میں محمد و بعد ایک نہیں تی پورے انتی تی پورے جھوٹے نبوت دعوے دار ہونگے اسی طرح ہوئے ہر دور دے مسلمانہ نے یہ نہیں آخر کافر قرار دیتے گئے بس نہ کر کے کوئی مائی دبی پیچھے پچھے کسے نبی کسی جھوٹے مدعب کی امت نہیں بخا سکتے یہ سوا نو ست اسی دور دیا کہ مرزائی گاٹے پی کرے اے میں ایک گل کرنا ہوں سنگھی دس اے, اے دسو اگ جو بجا ہو پانی نال بجھائی بجائی مر مر بھی بھی پٹرول بولو بولو اسان بجائیے پاکستان مرزائیت دی اگ اسا بجائیے پیٹرول نال وہ گئی ہے ستر سال ہو گئے ہیں ایسے گاٹے پے سن ترونجا تحری کے ختم نبوت چل دو لاکھ بندہ قتل ہو گیا دا دے پیچھے ایک لکھ جیل چیا ہوں چالی پہ اسلے دو لاکھ قتل ہویا ہے وہ دو لاکھ دا مل نہیں پیا دو دے خون دا بدلہ نہیں لیا گیا سان وہ گاٹے پہ کرار دے کو خوش نے چلو ٹھیک کنڈا گھر اس واسطے سنگیا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے بلح مسجد ہونا تحدیب کا اپنے ہیں خفا مجھ سے بے گانے بھی نا خوشی میں تہرے حل کو کبھی کہ نہ سکا کندھ مشکل ہے کہ ایک بندے حق بھی نو حقندے خاص ہاک کے تودے کو کہمام ایسا کہیں ہی نہیں کافر کرار دو اور جنا مطالبے رکھے سن وہ دو سن کلندر اقبال کی زبان کے مطابق یا ابلہان مسجد تھے یا تہذیب کے فرزند یہ اقبال کا جی بھی مقولہ ہے یا تو ابلہان مسجد تھے یا تہذیب کے فرزند فرنگی تہذیب کے فرزند فرنگی تہذیب کے فرزند یہ بیچارے عقل ہر چیز اپنے پاس رکھتے ہیں مگر عقل نہیں رکھتے اب لہان مسجد جو ہے انہوں نے بھی یہ سراد کو نا سمجھا اٹھے سارے کٹھے کافر قرار دے دو اقلیت قرار دے دو یہ تحفظ مرزائیت ہو گیا یہ تحفظ ہے جب کسی قوم کو اقلیت قرار دو گے تو وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے ان کے اکثریت کے مطابق جمہوری ملک کے اندر اکثریت کے مطابق حقوق ہو جائیں گے جب حقوق ہو جائیں گے وہ تو پٹھا بایا اپنا اور اگر کوئی کہے اور اگر کوئی کہے کہ جی ہم کمزور تھے مرزائیوں کے آگے لیکن پھر ہم ذرا بولیں گے ضرور کہ اچھا مرزائیوں کے آگے تو تم کمزور تھے تو جو اکثریت ہے مسلمانوں کی دو لاکھ مارنے اور ایک لائق کو اندر کرنے کے لیے آپ پورے پرزور تھے اس کا مطلب ہے اکثریت کو مار بھی سکتے ہو دبا بھی سکتے ہو لیکن اقلیت کو نہیں دبا سکتے ان کو نہیں مار سکتے جاگ دیو کہ سوتے ہوئے تجزیہ اور تبصرے آپ کہاں سے سنیں گے ارے بھائی نہ ہم اب لہان مسجد ہیں نہ تہذیب کے فرزند ہم شریعت کو سمجھتے ہیں دنیا کو سمجھتے ہیں میں چٹی تو کالی کیتی تھی بیٹھا تری سال کا میرا تجربہ ہے سیاست معاشرت معیشت تعلیم ات شریت دنیا دا کوئی نکر تو کا کوئی نو سامنے کھڑ لیا ہزور کے جوڑے پاک کا سدکا تبصرا تجریہ کر کے پیش کر کے اگر نہ نکلے تو موڑا میں بہت بول نہیں ہے جی اس واسطے نہیں بولتا بھی اگے میرے دنیا بڑی ناراض کور نہ ہو جائے ہاں زیادہ معتوب نہ ہو کسی جا میرے کسور لایا اس واسطے میں زیادہ ناراض نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا ہے کہ جڑے فیصلے آپ کر بیٹھے ہیں نا یہ شرح اقل دے پیمانے سے پورے نہیں اتر دے. صرف کھچا ہی ہے وڈیاں تو بولدے نہیں اس موجودہ انتخاب اس موجودہ انتخاب اور نال اتنا مختصر سا تبصرہ یہ ہماری مجبوری ہے حالات کے آ... تقاضے کو پورا کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ روشنی ڈالنا اور لوگوں کو روشنی دینا یہ ہمارا فرض بنتا ہے ایسا نہ روپیے کٹھے کرنے والے ہیں نہ انے واہ دے کھوپے چڑھا کے چلنے والے ہیں میں ہو کچھ بھی بہت بیان کر سکنا کسان کے پیچھے لگ جسے ون سب نے سنا سکنے ہیں لیکن مسلمانوں روشنی دینا بہت ضروری ہے اللہ حجلہ شانہ ساڈے خان محمد یار خان صاحب وٹو صاحب مرحوم مغفور دی مغفرت فرماوے اپنی شان دے مطابق دعا دے مطابق نہیں اپنی شان دے مطابق اونا بیٹا جی نو قائم دائم رکھے دی مان سلامتی دے تھی دور دراز تو تشریف لے آؤ رب العالمین سب دی حاضری قبول فرماوے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالم کتنے بنا رہے ہو